تو اول ان کی خراجیوں سے تلاشی شروع کی اپنی بھائی کی خراجی سے پہلے پھر اسے اپنی بھائی کی خراجی سے نکال لیا ہم نے یوسف کو یہی تدبیر بتائی بادشاہی قانون میں اسے ناؤ پہنچتا تھا کہ اپنی بھائی کو لے لے مگر یہ کہ خدا چاہے ہم جسے چاہیں درجوں بلند کریں اور ہر علم والے اوپر ایک علم والا ہے